مشرقینگی ہدے مشرقہ مشرقین یو معلات موالات, موالات, تقافر موالات موالات مزاراتری مواصلات معاملات موالات محبت مارت مار نزل محبت کافر محارب کے گئے محرمی دا سین تھے محبت پر صرف ممن سے بھی قرآن ذکر کہ مدارات یا نرمی کورس مال موالات مدارت نرمی کور ماحدی نسرا جائز دہ نہ تو محاربین یہ تمام معاملات میں مہارت المحاملی رسوم جمع الحاربی رسوم جائز ہے اور بشر کا آدم اصول نظر میں ان کا لا الہ الا اللہ الذين لا نؤاتيكم لكونتني ولا من يجاري كما انت برهم الثالث احسانوں کی پیدیاں ہے وہ تو تو تو لا الا الله بالمقدسین و <tema ف> <استلا> <transformed> <tek> ہگا دانا گلاب لے نہیں ہمارا قالو لا ہمارا لالہن لارہ جلن اور ادا جان ابا جس مالہ جس نہ ابسا مثلا جن نبی انزماد کے بغیر خالص کلمت اللہ یہاں بھی ویاں بھی زمان حرام کے اگر مشرک ہو تو ضمانت میں بھی ہے مدنی تو پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہبۃن اسلام جو معنی دار ہے اسلام لفظ سے دیکھو کیا راہبۃن ہے پہسان کی کمال کی راہب نے لینے پر جس کو ذمو صاف البتہ دی دی. دیانت مانی بلکہ وأشكو وشاوله تقول هكذا تناقض هذا انتي من زمن يا بعدي وقالنا ليس العلاقه دي بك العلاقه دي قايله वल्यातना दिलामन बरगातना ن वल्यातना अद्रेस oldValueपन दिशे वल्यातना वने केमा तने आवाज कोला कोला नदी सर्वजंले जलाना मदलसी लदी आवत ती कलकल भी आगे से काही वल्यातना हेरन सबदात दिना माईना गन नस नदी कोलागत मारन करतात कूला माज जसो जकि दिशे आलो कोला कोला رکھا ہوں جملہ جواز مراطلب جملہ نے مستفاد دین ادا دیں۔ حسین رحمت دا وکلا دا, دا دو بیٹھے او او نو اور حجری۔ او کہو نہ او کلا ہاں۔ عبد اللہ مہر نو جانو۔ جو صاحبوں دا تفضیل کرے بے ترجمے نہیں بے رہا تھا تناسب رہ گیا۔ کلا کرنے گل نہیں ہے بھائی لوگ میرے کا نے بنی سایہ مولا شاہدہ <آنسان> ناگو دو ہے دو جو لو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضور اندر کو کمرے کو دیا اور دعا سین اگر دل کر دعا ہے پاسو دعا کہ کہیں کو قضا نہیں کہ وہ شاید واحد کو ایمن باری کی زمین زمین کر ہوا جائے کہ تجھے کرنا چاہیے اسدارج مروال پر مثرا بردار اور بکرے جادو جو کاں اتجا قضا ہو تو چاہے ڈائم رہو وہ سمجھنے کہ قضاؤں کا ذکر مطلب نے امر تم جڑا حاذیدار ولیاقمے دار حکومتیں طالبن پاسان بس سب اولاد دا جنہ سو دا نے امر تم جڑا حاذیدار وہیدی ایزامت طالبن کو کرے جتمش کی جو شو مارک متصدار کے دا تنقیب انہاں فارت سے تنقیب انہاں خبر نے سو فرچ ممرلہو کی, کی موہن لہو دے جن دیوی پیدا پھا لے تو نے جتے نو خبر ہے مسلدار ہے استنا ما گدی ازماوی دا شربات دیو ہباب او شوش باتنوں باتی جی خدا ماستر تو فرض ممر لو جے اولاد اولاد دے چار ان یہ حضرت قاضی زادہ مثال <سؤال> زلف کو صاحب جن پر بسے کہ تم چھما پھون چھو نما بھی قدم کمش صاحب لیکن دی دیو بولتے ہیں انتظار پہ نمبر نہ کرو پا وجہ کی حقیقی منگیر کرے وہ چھ دا شاہ پہ پنزمانی خنابلہ پہ پنزمانی ما بوسہ اگے روپا محمد حسین غیبانی ما مر متصاعد روپا جائے دے خدا فلست جا روپا جائے کم قصانی چاہ جائز وہی ناغویی لا حبہ دا بہا جائے شرط دا قورد آدار مات کر آدار کو خوکتا ملشمک کی زماوی کی زمک ملشم لا حبہ بہا شرط ہے لا شاد باطل دے وہ حبہ جائز ہے حبہ بچود باطلان باطلی کی جائے شرط کم قصانی چاہ منہیں اگر بی تملیگ بہا جائے ہے رفا چھے دے تملیگ بہا جائے شرط ہے جا اس میں قصدار شلا نا کمیندھی نارے اور قدن علی کذا من امر اللہ انام وہی بتاو نام امرات المکی قداری جب تم مزید امر بس کی گواہد اب ادا تنا تم نے بنا کتنا نام ادا تنا کتاو کتنا دنیا سے منندگی منندگی نہیں کہ نہ دیا کنے سے فلا اور امر جائے جائے تو نہ نافس دا محمد تناو بس کی فبر خبر ہمیشہ तो ताव ते सेगी तो जितु शम मुकाबला कर दे बा पडो काई के सस्तचारला या अल मंजूर की पद माने चाफनो द वजह वहरन बस सस्तई माने अदन माने की मसतस सारा तंदू मैंने केन मंदू लोग पले हाथ तो पर केवा हो जो रुकोप ने बिरसन प सवाजे सथेश पर केवा फर महाराज मख मके ने देसन ठोवा पर नो खत सरीवर खलो मारा नाम जय मंगन सफा गोब्राट महिमजद नावला बाहरम نور سمنچن دراہ برابر اپنے دلدہ دے اس جا رہی ہے تو وہ بولا انہا تکبر کردی دینا کہ دا جمعہ دا کمیس وابن کور کے بار پسکے خدا ہو دی وہ کور کے دی دے اسنے مان لکھئی انہا تلبی تو فیلمیت دا وقت تایش را گلے کہ دا تکبر کردی دینا کہ ان دی دی کور زمان تلی کور کی دنانا آنکہ وطان لی منہن نا زران مکی زمان کے حال داو وہ زمان پارد دی کسیابنا کمیس تو مہاراد نے بین نصران کہ وہ مہا کاذم رسل کے مگر معاف تھے کہ خالق ان ارث دی نے تو ثائرو باو پر منی ہا تو دل تھا ہم المنحة اللقحة الصفیح اگر اوکعات یا دو اوکی لکحا دو اوکی الصفیح چلیر شدو والاوی من حتم پہنسید دا دو جو پہنسید تاکیبانی دانگی وشاہ وشاہت الصفیح اگر شاہت چلیر شدو والاوی تاغدو میں آئین دس جنہاں تاغدو میں آئین تسال جام گلاس وطلوہ میں آئین غیقار دو مارم یورو مہاجرین تھا میں یعنی وہ کو ہم اعمال عادی عمل کولوں دشقت یعنی دمار میں جدی او اور ست دی مکہ کی ادمی اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دویہ جمعہ وار تقسیم کلا یعنی دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوت تے میسو چز دی سمیدار مشقت پڑھی کہ نیمہ بجی نیمہ اگے کم تند کمرا اتا او کم کی منر نہ او شجرہ بدر العلوم نے اناس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاء ہم سید سان کجوری کے اعزاء تو کجوری پاتا نے ثونی کجوری پاتا ہن نبی رسالت نبی وسلم مرتوی امہ ممتاز داغز مولا تھا نبی رسالت ام تاکہ بارہ مرتبہ تک راہ خیبر روان صرفین مدینہ راہ مجنے تا رد المهاجر نبی نے ہم ارضی مرث مرث ارراضي مرار ہمارا تجری یا غزم کی جدی ورکری بدر خیرا سیمانی منقات منحو هم من سمار قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا امی عزا کہا واپس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم مور دار سے رہ تو امی سے نے عزا کہا لاگیا کجری بدر واقع وہ مہمان کے ماذہ مکرموں کو مدرالم ما مرے سے نظر ورداو سنجے بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تال درکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ام المہمان مکانہ ہونا بدل بدل دا قال أحمد قال أحمد ابن شاء الله ورنها أبي عن يونسا بأعوضا وقال ما من خارسه خارس معنو ربما أحمد أنت سنعجب و يونسا قد ذن العزاويانا وناتاهم من عديد عن أبي كاليقا صلو لي وقال ذنبه عبد الله ابن عمر يقول قال أسلام أربعون فرصا قد شعلهون منيحة منيحة منيحة صميحة تلديك على فائنك ومن حذر إنه حقا عتيا أعقا يا حقا لنبي زائم عمل <سؤال> تصدیقہ تموذا اجرموذا فليس سالوان الا خلوا لنا من الجنه هذا حسن ولا حجان بارا نموذجنا تنيق كسانو اسمر ابن ماذونا منعه الناس التصيس راغد منعه الناس فتصيس راغد علاوه منعه الناس من رد السلام وتشديد العاده سيمات سرازان طريق نور مور خصال حميده ومستسانا جملت من فيز شذا خلال فدول منظر ذكر دائن پکا رات تو تمام تک عالم عالم اور مکان فریاد میں آج جنہ ادا نے جدا تنہ مدد کرے اور نبی کا سن پھٹلا نے ادھر فقالا ویا کنا لد شمع شریدا یا قرون پاذی کی تھی دو سال فرمان سفر کوون دی ان بہجزا پر دی مرتبہ ان شان ان ہے شان ہاشہ ہجرت ہے ہر دار دیر باہر میں نے انسو خان صاحب کارنا کارنبتی سر کتا توڑ کے نکاتا ہے کارنار کال واحل تم نے ہمیں ہاتھ کی مصروان دے ور کیسے ک پالدمن تھا کارنار کال واس تم بھی دیکھیے اوہ پرنشی د کان پرد راتو منی پدر کا کال نام کاربا پر زمانے مری اور فائنل ولا نہیں اللہ حافظ بلجو ہدا کرنے والا مندرجہ بیان میں ابا کہ میں نے اس میں کھڑا گیا لاپتہ تھا تو سر ذرا بہت لمبی کتابات تو ذرا حرکت توقف طلبیں تا میں لو حرکت کا جاتے می سے رس پت نہ بان تک مانج کی فقال اے دیر تاگو ابا یمن حاجت فقال اسی سراحان دفلانی لازم کرے جائیں کا پلان بتائے اسے رہا فقال ما ان فذكرنا اذا كبذون ذا ذكرنا خير لهم قال قالوا من هو يقدر ايضا معلوم بابني قال ارضنت قال الجاريه الا ما يعرف الناس هو ذكر هو كما قال اذا ذكرت ذكرت محمود مثال تخربان ذكر وقال باز اننار حاضی آریتن ساں وائی باز اگر حاضی آریتن چدا قال قصود کے حاضر جمعید آگے نہ دے قصود کے حاضر سو پہے وحیبتن اتراز کی وحسن اتراز دے چکتا داوی چدا ماکر حاضر تے ملک ندے اوکا چھو دے قصود کے سو اندار تملیک دے اندار تفرق بلا ذلیلیل کی اندار دا قربانے محمود دا قول کیتے سارے لاوی جمهور مصلدار اے کہ دا دارک متاط خدمت یا یوی رضا محمود با عاریت, دے دے کی کی عاریت من دے رہم پائنے لگا باورك مستمل کی خدمت با عاریت لبھ مل کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی او کیس وقت کے تملی مارے تملی ندیم ندی کی مرد لہوا چار حمل جہاز حی تملی پر